الحمد لله رب والسلام على سید مسین نبین محمد محلہ آلحیحتی فقد افلح من زكّاها وقد خاب من دسّاها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء العظيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكّاها انت وليها ومولاها جزيل الثواب بزرگوں اور دوستوں اس دو روزہ دور علمیا میں دا سینٹر کی طرف سے خصوص اردو شعبے کی طرف سے اس دوسری نشست میں ہم آپ سب کا تحریر سے استقبال کرتے ہیں اور معاشرہ اور پرشاندین کہتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے ہے اور تمام اس طرح کے دینی مجلسوں کو قبول فرمائے ہے ساتھ دوستوں اب تک کے مختلف علمی دورات میں مختلف مضامین مختلف عرامین پر مشتمل علمی معلومات آپ لوگوں تک فراہم کی جاتی رہی اور ماشاءاللہ اللہ اس طرح کے علمی دوروں کا جو عظیم فائدہ ہے اس سے ہم لوگ بہت بخوبی واقع ہیں اور اس کا اندازہ ہم اس سے بھی بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ جب بھی دورہ علمیہ ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد آپ لوگوں کی اس میں شرکت فرماتی ہے بہرحال ہم لوگوں کو اب تک علمی بہت سارے فوائد مل چکے ہیں اور بہت ساری معلومات ہیں بہت سارے علم میں ہم رکھتے ہیں لیکن بھائیو اور جدیدوں اور ساتھیو ہماری جماعت میں خصوصیت کے ساتھ نفس کے تجکیے کی بڑی کمی ہے علم ہے صحیح منہج ہے عقیدہ ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارے ہاں نفس کا تسکیا بہت کم ہے بہت کم ہے ہم اصل میں نفس کا تسکیا صوفیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے یہاں جو تسکیا نفس کا جو مفہوم ہے ہم اس سے اس قدر بیزار ہوئے اتنے بیزار ہوئے کہ ہم نے اپنے نفس کا تسکیا بھی چھوڑ دیا جبکہ میرے بھائی عزیز اور اور دوستوں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ آج سے لے کر کے کل تک کی مجلس میں ہم انشاءاللہ حضرت الشیخ استاد محترم سے استاد محرم سے ان بہت کچھ فائدہ اٹھائیں گے اور بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی سورہ شم سے اللہ تبارک مطالعہ نے نو دس پس میں کھانے کے بعد شاد فرمایا اب افلح من تک یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفش کا تذکیہ کیا اور ناکام اور نابراد ہوا وہ شخص جس نے اس نفش کو ناکام اور نابراد کیا یعنی yani جس کا تذکیہ نہیں کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم خاتم الانبیاء الم سلیم سید المبیا سلیم اپنے نفس کے لیے اور پر جمع کا سیلا استعمال فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آتے نقوص اللہ تغواہ اللہ ہمارے نقصوں کو تو تقوا فرماتے مذہب گیہ منتخیر و مسقاہ اور اس کا تذکیہ فرمایا فرما کیونکہ تو سب سے بہترین تذکیہ کرنے والا پاک کرنے والا تاہر کرنے والا اور اس کے اندر خیر اور تقوی بھرنے والا اے اللہ تو ہی ہے انتولی لوہا موراحا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں بہت عمدہ اور بہت بہترین موضوع ہے یہ بہت عمدہ ٹاپک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ سب ساری چیزیں پیدا کریں اللہ کی خشیت ہمارے دنوں کے اندر ہو اللہ کا تقواہ ہو کئی بار آ چکا شیخ فاری پانی صہیب صاحب مدنی جب تشریف لائے تھے یہاں پر تو ان کے سامنے اس طرح کے دورات کا بھی تذکرہ ہوا تو انہوں نے ایک لفظ یہ بھی ذکر کیا کہ کیا کبھی آپ لوگ جو ہے اس طرح تذکیے نش کا بھی کوئی عنوان اور کوئی موضوع اور کوئی ٹاپک رکھتے ہیں یا کبھی یہ کہ اپنے متارین کو جمع کریں اور کیا کہتے ہیں ان کو نصیحت کریں نصیحت کرنے کے بعد رات میں تحجد کی ادائیگی حکومت کی تحجد ادا کریں ہفتے کے روزے رکھوائیں ان سے اس طرح کی چیزیں تو بہرحال یہ آج عنوان ان شاء آپ لوگوں کے سامنے بڑی شرو و بست کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے توفیق بنتے کہ ہم, ہم سب کو حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمات اللہ بھائی حقوق کو تقویٰ عطا فرمات اور اس کا تسکیہ عطا فرمات یا رب برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے ساتھ ہم صرف شہر سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے اپنے علمی موتیاں بکھیریں قرآن چیز کی روشنی میں اور ہم سب کو بغور سننے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے تبارک و تعالی اور ہم سب اس پر عمل کریں السلام علیکم بسم اللہ اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا نضل لك ومن يضلل فلا هدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير محمد محمدٍ صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النر أعوذ بالله السميل علي من الشيطان الرجيد من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال دعالا أَلَمْ تَرَيْنَا الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِلَّهُ بل يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهم إنا نعوذ بك نشرق بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعفادا ونيا اللهم جل أعمالنا كلها صالحا وجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لها دي فيها شيئا اور جیسا کہ ابھی آپ نے دو روزہ دور علمیا کا اعلان سنا کہ آج بتاری پیش شعبان چودہ سو یوم الجمعہ جیسے عظیم اور مبارک دن میں اس دورے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس وقت میں آغاز ہو رہا ہے جس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے التمس ترجا يوم من بعد العصر الى الشمس سہی التر جمعہ کے دن کی وہ مبارک گھڑی جس میں بندے کی قبولیت اور اس کے اعمال کی قبولیت کا امکان زیادہ رہتا ہے اس گھڑی کو تلاش کرو عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یعنی سورج کے غروب تک اور یہ مکمل دورہ آپ کا صبح سے شام تک اور بھی بلکہ کل پھر صبح سے لے کر شام تک اس عمل کا ثبوت بھی سنت سے موجود ہے عمر بن اختب کی روایت مسلم شریف میں ہے اور حذیفہ بن یمان کی روایت بخاری میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے ممبر پر درس دیا کھڑے ہو کر یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو اور ظہر کی نماز پڑھی پھر آپ نے درس دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو پھر عصر کی نماز پڑھی پھر آپ نے درس دیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز پڑھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء تک بخش کی کہتے ہیں فاخ برانا بیما کان بائن ہلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بھی بتایا جو باتیں وجود پذیر ہو چکی ہیں جو واقعات ہو چکی ہیں اور جو واقعات ہونے والے تھے اس لیے تھوڑے سفر کے ساتھ وزیفہ والی روایت میں فعالم ہونا ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زیادہ یاد کرنے والا ہے یعنی جس نے آپ کی باتوں کو یاد کیا جس نے آپ کی باتوں کو حفظ کیا وہی سب سے بڑا عالم تو یہ دورہ مسلسل جو چل رہا ہے اس کا ثبوت ہی سنت شریفہ سے موجود ہے اور آپ کی سیرت سے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سماء و صفات اولا کے ذریعے سے اللہ کے اسماع حسن و صفات اولا کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حملوں کو شرف قبولیت بخش اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے یہ موضوع جو تسکیہ کا جس کے اوپر مشتمل یہ کتاب جو عربی میں تسکیت النحوز کے نام سے ہے جس کے مرتب یا مؤلف احمد فرید ہیں جنہوں نے علامہ ابن رجب امام ابن القیم اور شیخ ابو حامد غزالی رحم اللہ کی تحریر سے مستفی اہل سنت والجماعت کا منہج پیش کیا ہے تسکیے سے متعلق کہ اہل سنت والجماعت کے وصول میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے قلوب کا تسکیہ کرتے ہیں اور یہ تسکیہ اللہ کے لیے بھی اور بندے کے لیے بھی یعنی اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو خالص کرتے ہیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اپنے دلوں کو پھر پاک اور صاف کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے اسی لیے اہل سنت الجماع کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ان تمام کے اندر آخری میں یہ بات بھی لکھی جاتی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ من اصول اہلی سنت الجماع سلامت قروب من اصحاب ایمان اہل سنت والجماعت کے اصول میں یہ بات داخل ہے اصول سمجھتے ہیں نا بنیادی ہی چیزوں کہ ان کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں ایمان والوں کے لئے. اللہ کے لیے بھی خالص خالص توحید بھی ہے خالص سنت بھی ہے اور کتاب و سنت کی بنیاد پر اپنے بھائیوں سے محبت بھی ہے لہذا تسکیے میں دنوں کی صفائی اللہ کے لیے بھی ہے. اور دنوں کی صفائی بندوں کے لیے بھی کی ایمان کی مٹھاس کا وعدہ کیا گیا ہے جو حضرت انس کی مشہور حدیث عن ہے کما یت رہو متغنل ہے تین صفتیں تین خوبیاں تین اچھائیاں جس کے اندر پائی جائیں گی اس بنیاد پر ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پالے گا نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول اس کی نگاہ میں یعنی اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو خالص ہو اس کا دل پاک اور صاف ہو اللہ کے لیے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمبر دو کسی بھائی سے اس لیے محبت کرے کہ وہ بندہ اللہ والا ہے اور اللہ کے لیے یعنی کسی بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرے یعنی اس کا دل اللہ کے بندوں کے لیے بھی صاف ہو اور عمل کا پیکر ہو اسلامی احکام پر اتنا مستقیم ہو اور ایمان کی لذت اور حلاوت اور شیرینی اور مٹھاس چکھنے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اس طرح نہ پسند کرتا ہو جس طرح کوئی آدمی آگ میں گرنے کو نہ پسند کرتا ہے اس بنیاد پر اسے ایمان کی لذت ملے گی اس لیے تسکیت القلوب کا سب سے پہلا محبت سب سے پہلا سبق سب سے پہلا پاٹ اور سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ انسان کی توحید درست ہو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و حدیث بخاری مسلم کی ردان مرد اب اللہ یعبا وبل اسلام دینا وہ بھی محمدین ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اس آدمی نے چکھ لی جو اللہ سے راضی ہو گیا رب جان کر اللہ کی ربوبیت کا اس کے علم ہو یعنی العالم بلا اللہ کی توحید کا اس علم ہو اس لیے حسن بسری رحمہ اللہ کہتے تھے وہ شیخ الاسلام نے دہمیا نے بھی لکھا رحم اللہ سب سے بڑا عالم وہ ہے العالم عالم اور دوسرے نمبر پر الحالملہ اللہ اللہ کی تحریر کا جس کو جتنا زیادہ گہرا علم ہوگا اتنا ہی بڑا عالم ہوگا اس لیے اللہ نے کہبادی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو اللہ سے راضی ہو گیا رب جان کر یعنی اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو اللہ کی عظمت اور چکریائی اس کے دل میں ہو اور اس کے اس کے جسم پر ہو ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اور اسلام کو دین جان کر یعنی اسلام کی معرفت ہو اسلام یا حکام کا علم ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کرتے ہوئے آپ کا وفادار بن کے رہے آپ کی اتماعت تو یہ تسکیے سے متعلق ابتدائی گفتگو کرتے ہوئے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں مقدمے کے طور پر کہ سلفی دعوت کے اصول میں سے تیسرے نمبر پر ار علم نے تسکیہ کا شمار کیا بلکہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد تسکیہ بتایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی عائد نمبر 164 میں اور سورہ جمعہ کیا نمبر دو میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بھیجا رسول برپا کیا رسول کو میں فرمایا کس لیے یتلو علیہ اے سبحان اللہ تاکہ ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے سنائیں ان کو فگر کرم القرآن خواب ہو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو اس کے دلوں کی صفائی ہے اعمال کی اصلاح ہے زندگی کی مٹھاس ہے ایمان کی لذت ہے زندگی میں انقلاب دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی قرآن کی تلاوت پر اور قرآن کی تعلیم پر موقوف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باللہ نے بھیجا تھا کہ قرآن پڑھ کے سنائیں ان کو تلاوت کریں ایک نمبر دو وہ یوسکیم ان کا تسکیہ کریں کیا کریں وہ تربیت پہلے اور علم بعد میں ان کا تسکیا کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سلف نے تسکیہ کا منع کیا کیا یہ یعنی ان کو پاک اور صاف کریں شرک سے کف سے بدعات اور خرفا سے قلبی امراض سے یعنی روحانی امراض سے قلبی امراض سے ان کے دلوں کی صفائی ہو اور اعلیٰ اور اچھے اخلاق کا پیکر بنیں پھر اللہ نے فرمائے روم کی کتاب کے بعد تاکہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں اور ہمیں کا ہر فرد واقف ہے انشاءاللہ اللہ ہوگا کہ امام شافی کا مشہور قول کہ میں نے بڑے بڑے اہم علم سے جن کے علم اور فضل سے دنیا مطمئن میں نے انہیں اس بات کی تفسیر کرتے ہوئے پایا کتاب سمرا قرآن اور حکمت سمران سنت لیکن کتاب و سنت کی تعلیم سے پہلے تسکیے کا تذکرہ ہے یاد رکھیے اس پہ غور کیجیے آپ افلا تدبرون قرآن قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کہتے ایمان والے تدبر کرتے ہیں قرآن کے دھیرا اس لیے تزکیے میں دو پہلو ہیں ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ یہ یاد رکھیے کیا بھائی تخلیہ اور تحلیہ تخلیہ کا مطلب بالکل صفائی ستھرا ہی چاہیے دل پاک صاف ہو جائے کفر سے شیخ سے مدا سے پرفاس تحریر کا مطلب اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کا انسان حامل بن جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تربیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن بھی ہوا دوبارہ جیسا کہ ادر انس والی روایت ایک مرتبہ جب علی ساتھ کے قبیلے میں آپ بتی چلا رہے تھے پانچ یا چھ سال کے دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اور اس کے بعد تحریر کا حال یہ ہے لكن الله صلى الله عليه وسلم ما خلال خطرت عائشة فرماته كان خلق والقرآن اب قرآن کی عملية بردوت جب تک یہ دونوں چيزیں جيسا كما قال الإمام العلامة محمد ناسد الدين الباني رحمه الله التصفية والتربية اس کے دوسرين لفظون التصفية والتربية فأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس وأي حركة وأي, نظم. وأي نظمة وأي حركة لا تقوم على الاساس لا لاف ہافا یعنی لافائی یعنی جس تحریک و تنظیم کے اندر و کربیہ نہ ہو یعنی کفر و شرک و بدعت و خرفات ضعیف و موضوع حدیث سے بچتے ہوئے جب تک کہ اعلیٰ کردار کا حامل نہ ہو اللہ اور بندوں کے حقوق و ادائیگی کا اہتمام نہ ہو اس تحریک میں کوئی فائدہ نہیں اس لیے قرآن و سنت کے بعد تیسرا اصول کیا ہے دلوں کا تسکیاں جیسا کہ بعد حلیل نے شمار کیا اور بعض علیہ علم نے کہا کہ نہیں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم یہ موقوف ہے تسکیہ پر سرپ اگر پاک ہے تو اس میں ہر چیز ہے پاک دل اگر صاف نہیں تو خاک کی عبادت ہوگی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صاحب کرام کی اللہ نے تربیت کی صاحب کرام کے دنوں کو اللہ نے پاک صاف کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں کے اندر ایمان کا نور رکھا اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت رکھی اس لیے ان کے اندر قربانی کا جذبہ تھا اور صاحب کرام کے دنوں کی صفائی کی بنیاد پر اللہ نے ان کا سلیکٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں کی پاکیزگی اور صفائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات پر فصیل دی اور یہ بات ہے یہ حقیقت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول مختلف مقامات پہ جام بیان شائخ نہیں بولیں گے ہمارے اخوان بولیں گے کس کی کتاب یہ تو بولی امام ابن آبدل پر رکھیے اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کیا سن رہے ہیں آپ میری بات سنیے تربیت کی کتنی بڑی اہمیت اللہ تعالی تزکیہ بنیات کی چنتا ہے دلوں کی صفائی کی سنیے ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد الله اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه في رسالته وبعثه برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحاب خیر قلوب العباد فاصطفاهم فجالم علی نبی فجالم مزالی دیکھیے کتنی بڑی بات ہے اس پہ جس بات غور کریں گے آپ بات میں بھی اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاک اور صاف اس لیے اللہ تعالیٰ نے فاطاقب اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصب پر فائز فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمام مخلوق کے دلوں میں جھانکا دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پاک اور صاف تھا اس لیے اللہ نے ان کو وزرا بنایا وزیر یہ منسٹری وزارت نہیں جس کے لیے جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ وزارت نہیں وزیر وجعلی وزیرا من وزیر جس طرح عدلت موسیٰ نے دعا کیا علیہ صلاحۃ وسلم اللہ نے ان کو کوپریٹر بنایا معاون بنایا صحابہ کو نبی صلی اللہ معاون بنایا هو اللذی و من فجعل مزران نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزرا بنا بنایا معاون بنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے دین کی طرف سے قتال کرتے ہیں تو دینوں کی صفائی و ستھرائی کی بنیاد پر اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا نمبر ایک نمبر دو اس بنیاد پر اللہ نے ان کے فکر اور منہج کی سلامتی کی گواہی دی رضی اللہ اجمعین رضی اللہ عنہ مرضان عنہ. خیری فعند فہم حسن المسلمون کی زمین سے مراد کون ہے سارے مسلمان ہیں یہاں المسلم سے کیا مراد ہے بیدتی لوگ تو یہ کہیں گے جو مسلمانوں جو سارے مسلمانوں نے صحیح سمجھا وہ اللہ کے ہاں بھی صحیح ہے حالانکہ یہ لوزمیر لوٹتی ہے وہ دکی در صحابہ کی طرف یعنی صحابہ کرام کا اسلام اور ایمان اللہ کے قبول تھا اس لیے جس کو انہوں نے بہتر اور حسن سمجھا وہ اللہ کے نزیر میں بہتر ہے یعنی سارے صحابہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے یعنی اسمت حاصل ہے صحابہ کو منحصل من منحصل الفرد نہیں من نہ الفرد کمال مطلق اللہ کے لیے فم العصمت عصمت و کمال ولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور کمال کی گواہی ہم دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمایا لیکنس الجماع سارے صحابہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے دلوں کی صفائی اور ستھرائی کی بنیاد پر اللہ تعالی نے فتح ادا مکہ فتح ہوا دلوں کی صفائی کی بنیاد پر خیبر فتح ہوا دلوں کی صفائی کی بنیاد پر بڑے بڑے جو غنائم حاصل ہوئے دنوں کی صفائی کی بنیاد پر بلکہ آپ حسن ال بیان پڑھیں قیامت تک صحابہ کے منحل پر چلنے والے لوگ ملکوں اور جماعتوں کو فتح کرتے رہیں گے دنوں کو فتح کرتے رہیں گے یہ صحاب کرام کے دنوں کی پاکیزگی کی برکت ہے اللہ فرماتا ہے آئے سن لیجیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشهر لفع في قلوبهم فأنزم السكينة عليهم وآثابا فتحا قريما ومظالم كثيرة يأخذونا وكانوا الله عزيزا حكيما وعلى كله الله مظالم كثيرة الله تعالى لي فرمايا الله جل جلاله اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے ان ایمان والوں سے جو آپ سے بیعت فرما رہے تھے تحت شدرا درخت کے نیچے اشارہ بیت رضما کی طرف یہ معلوم ہے نا اور یہ بات حضرت جابر کے مسلم شریف میں الحمد للہ آپ اساو فکر اور اصحاب علم لوگ ہیں انشاءاللہ کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام میں مبشر سے روایت ان شاء اللہ ان شاء اللہ تاکید کے لیے جنہوں نے اس درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی وہ لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے ان شاء اللہ اللہ نے مندی کی صنعت اللہ ان سے راضی ہو گیا اور مندی من ہماری القلوب ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ہمیں اللہ سے راضی ہو گیا یعنی قلب کی سلامتی اور پاکزگی کی بنیاد پر اللہ ان سے راضی ہو گیا بھائی فہل میں معافی غلوبین اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانا فائل میں معافی غروب اللہ نے ان کے دلوں کو جانا ان کے دلوں کو جانا ان کے دلوں کی صفائی دیکھی سترائی دیکھی پاکیزگی دیکھی تو کیا ہوا سر السکینہ ٹھوٹے الجدا انجن سے لامل دنوں کی صفائی تھی دنوں کی باقیزگی تھی اس لیے اللہ نے جنگی حالات میں اور اس فطرے کے اور آسمائش کے وقت میں بھی اللہ نے ان کے دلوں کو سکون نازل رکھا فن سل سکین اللہ نے اور سکینہ کی تفسیر مجاہد وغیرہ سے کیا ہے اب سکینہ فنانی ترقل دلوں کا سکون دلوں کو اللہ نے سکون سے بخشا فتنوں سے محفوظ رکھا نمبر ایک وساحب الرحان قریبا اور اللہ نے قریب کی فتح دی یہ تو اشارہ خیبر کی فتح ہے اس نے بعد جو فتح ہوئی خیبر کی فتح یہ بات علیم نے کہا کہ اسے مراد مکہ فتح اور علم کلو یہ تو خرفی علی اللہ نے قریب کی فتح دی اور اس کے بعد وہ میں کسی اور اللہ تعالی نے فرمایا اور بہت سارے مالکنی میں جو تم حاصل کرو گے اس کے بعد میں تو جنگیں ہوتی رہیں فتح کرتے رہے یہ اسی دلوں کی پاکیزگی اور صفائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا دروازہ کھولا اور اللہ نے فتح نصرت کا دروازہ اللہ نے کھول دیا اس لیے اگر دلوں کا تسکیہ ہے اور دلوں کی صفائی ہے اور بہت بڑا خسارہ ہو گیا بہت بڑا نقصان ہو گیا اور بہت بڑی کوئی مصیبت بھی آ گئی اور نعمتیں چھن گئیں بال بچے دولت سب چھن گئے مثال کاروبار ختم ہو گئے جیسے میرا شہادات ابھی غائب ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آسان کر دے اس سے کل والی رات میں نہیں سو سکا اللہ کو اپنے فضل سے آسان فرما صبر کی تو تو اگر انسان کے دلوں کی صفائی اور ستھرائی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اشارہ ہے بدر کی طرف کہ عباس جبھی اسلام نہیں لائے تھے قیدی بنا کے لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی عایت کیا کہ تمہیں بھی فریہ دینا پڑے گا اور آپ نے بتایا گا فنا فلا جگہ تمہارا مال ہے لا کے دو تو اس موقع پر اللہ نے کہا فیلو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر اور بھنائی دیکھے گا خیر مما تک منکم جو چیزیں تم سے لے لی گئیں جو چیزیں تم سے فوت ہو گئیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا سبحان اللہ لوگ اس پر غور کرو وہ فرق مول اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا پھر اس کے بعد حضرت عباس کو اللہ نے دولت مند اور عیض بنا دیا اور جو بھی طالب علم کسی حادثے کا شکار ہو اور جو بھی کاروباری کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور جو بھی کسی پریشانی کا شکار ہو اسے اپنے دلوں کی طرف غور کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کی سبائی پر غور و فکر کرنا چاہیے جو بھی خسارہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب ادا فرمائے گا اللہ نے حضرت ایوب کو نہیں دیا علیہ السلام تو اسلام وجدنا ہو سابل تو اس لیے باتیں کہیں زیادہ نہ پھیلیں کیونکہ ہم اس منہج کے پابند نے اور اس کتاب کے پابند ہے اس لیے میں آپ کو سلفی دعوت کے اصول میں سے تسکیے کا تعارف کرا رہا ہوں اور تسکیے کی اصل دلوں کی صفائی اور ستھرائی ہے اب آئیے یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے اسے مرتب کیا احمد فرید مصری سلفی عالم ہے لیکن انہی کا ایک مضمون جو مجھے کہیں سے نصیب ہوا اور کسی زمانے میں, میں میں نے جو ہے جمع کیا تھا تو اس کتاب کے اندر تسکیے کا معنی اور مفہوم اور تسکیے میں اور صوفیہ کے یہاں کیا فرق ہے یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے نہیں ہے اس لیے میں نے بعض مشاعر سے یا یہاں بعض ذمہ داروں سے میں نے اجازت لی تو میں ذرا سا آپ کو ذرا اس کی سیر کراتا ہوں سا یہ تسکیہ کا معنی کیا ہے تسکیاں کہتے ہیں زکت ذر ہو ادا نما و یا کمالا ہو یعنی کھیتی جب صاف ستھری ہو یعنی جب انسان کھیتی کرے اور اسے بہت ساری آلائشوں سے پاک صاف کرے وہ کھیتی بڑھتی ہے کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے جتنی آپ کھیتی پر زور ڈالیں گے گھاس کو گھاس پھوس کو جو بھی صاف کریں گے تو کھیتی اور بڑھے گی تو سکا کا مانا صفائی بھی ہے اور بڑھوتری کے معنی میں یعنی صفائی ستھرائی اور آگے بڑھنا تو تسکیے کا مطلب کہ انسان برائیوں سے بچے گا تو وہ بلندی کی طرف جائے گا یار فا اللہ الدین والذین عوت العلم درجات اللہ ایمان والوں کو علم والوں کے درجات کو اللہ بلند کرتا اور اس کی تفصیل انشاءاللہ شاء آپ سنیں گے سلف, سلف کے اقبال کتاب میں انشاءاللہ تو کھیتی اسی لیے یہ مال جو جس کی ہم زکات دیتے ہیں اس کو زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں طبرانی وغیرہ کی روایت اگرچہ تھوڑا سا اس پر کلام بھی ہے لیکن باب علماء کہتے ہیں حسن درجے حسن والا بتاؤ ما کو اپنی مالوں کی کو پاک اور صاف کرو اور اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوات کے ذریعے اور مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اور بلاؤں اور مصیبتوں کے لیے کیا کرو دعا کا اہتمام کرو تو معلوم یہ ہوا کہ زکوات کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مال پاک صاف ہوتا ہے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ورنہ جس مال کی زکات نہ دی جائے وہ مال پاک نہیں ہوتا اور اس کا دل بھی پاک نہیں ہوتا مال کی زکار دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے صاحب مال کا دل بھی پاک ہوتا ہے اور وہ مال بھی محفوظ ہوتا ہے اور وہ انسان بھی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ ہوتا ہے سناف فقی مسا رسو الاقات اہل ہلاکت احم المروف دنیا محر المعروف علاقہ سحب الجامع چلیے تو اس لیے زکوۃ یہ جو ہے فرد کے لیے بھی تہارت ہے اور معاشرے کے لیے بھی تہارت اور پاکستگی ہے اور اس کی زندگیا کیا تجزیہ ہے تجزیہ یعنی گنتا کرنا اس لیے اللہ رب العالمین نے تذکیے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی قسم کھائی گیارہ چیزوں کی قسم کھائی غور اور کیجیے اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا وہ لسان ٹھیک اللہ نے کہیں چاند کی قسم کھائی کہیں سورج کی قسم کھائی لیکن جب دینوں کی صفائی کا تذکرہ آیا پاک اور صاف کا تصا آیا تو اللہ نے گیارہ مخلوق کی قسم کھائی غور کیجیے سے شمسی دو والقمر اذا دراہ و اذا ادا جل اذا ماں بنا وما و والارض وما و نفسنگ وما ماں سوبا گیارہ چیزیں آ گئی گیارہ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا فالحما فجو رہا فالحما کا معنی ابن عباس نے کہا بینا وقال سعید بن ہے فل ہما فجور ہاں الحمہ الخیر یعنی اللہ نے گیارہ چیزوں کی قدم کھانے کے بعد کہا فلحمہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خیر اور شر دونوں کو واضح کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر خیر اور شر دونوں کی صلاحیت رکھی یعنی آپ اندینہ وہ سبھی لائن شاہ کرن تفوار وہ دینا ثمود یعنی اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ اختیار اس سے کیا معلوم ہوا یہ فلاح کا جو لفظ آیا تسکیے کے ساتھ فلاح کے لفظ آئے دیکھیے گیارہ چیزوں کی قسم گانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے اندر خیر اور شیر دونوں کا مانتا ڈالا قد افلح وہ کامیاب ہو گیا بامراد ہو گیا منزل مقصود کو پہنچ گیا جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا وہ قدخواب اور ناکام اور نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو گندہ کیا میدا کیا تو یہ فلاح کا جو معنی ہے الفوز بالمطلوب والنجات مطلوب اور نہ جاتوں منزل مقصود کو پا لینا اور ہر فتنے اور مصیبت سے بچ جانا تو کیا یہ فلاح صرف آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے بھی ہے فلاح دنیا اور آخرت مومن کے لیے اور آخرت گیارہ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اب رہا مسئلہ کہ یہاں پر جو ضمیر ہے من و قد من احمد یہ کی کدھر لوٹتی ہے تکرم سکوت میں سوال کرتا ہوں کہ قدبرہمن سکہ خا بندہ زکہ کی زمین اللہ کی طرف لوٹے گی یا اللہ بندے کی طرف لوٹے گی فقی اخلاف اور بہین مفسرین مفسرین ذرا اختلاف ہے لیکن اللہ کے لیے اگر زمین لوٹتی ہے تو اللہ کے شاہ نشان ہے اور بندے کی طرف لوٹتی ہے تو بندے کے شاہ نشان ہے شیخ عطیہ سالم رحم اللہ ازبا البیاان کے تدیمے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے ایک جماعت کا کہ یہ کہنا ہے کہ یہ زمین جو اللہ کی طرف لوٹتی ہے اور ان کی دلیل ہے یعنی زکا کی زمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے ابھی شہر صاحب نے دعا فرمائی اللہ تقواہ کیا منطقی اور اللہ نے کہا اور اللہ علیہ و رحمۃ الما سکام مینا ولاکم اللہ یوز کی مینشاہ اللہ جس کا تسکیہ کر وہی پاک ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں بندے کی طرف لوٹتی ہے وہ کہتے ہیں صدف رحمن تزکا امن تزکا فیم نما تذکہ یعنی جس نے پاک پاکی اور صفائی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا اور جو پاکی اور صفائی اختیار کرے گا جن یعنی دلوں کو پاک و صاف کرے گا اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اپنی نیت کے ذریعے اپنے ارادے اور اپنی نیت کے ذریعے سے اگر دلوں کی صفائی اور ستھرائی کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کے دل کو پاک کرے گا اور جو انسان اپنی ارادے کے فساد اور نیت کے بگاڑ کی وجہ سے غلط راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی آیات وغیرہ سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرمات اللہ طبی غی رس منی ماں تو جہن یہ تو معلوم ہے نا آپ کو ترجمے کی ضرورت ہے نہیں ہے انشاءاللہ اور اللہ نے کہا وہ کل نہیں وہ آفیدہ تو آپساں رہی ابو غور اور کیجیے یہ ساقوی پاری کی سب سے آخری آتے ہیں نا جب پہلی مرتبہ جس طرح اس بات پر ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے دلائل واضح حق واضح ہے اس کے بعد جب پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا اللہ پرماتا ان, ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں ہدایت سے سلامت کی طرف لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا اگر ہم دنوں کی صفائی و ستھرائی کا ارادہ کریں گے تو اللہ ہمارے دنوں کو پاک و صاف کرے گا اور اگر ہم غلط راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں کو غلط راستے پہ ڈال دے گا میرے بھائیوں اس سلسلے میں اس تسکیے کے اندر اہل علم کا اس بات پر اختلاف ہے کہ انسان اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے اور اللہ کی رضا اس وقت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دل پاک اور صاف نہ کیونکہ حدیث ابو ہرنا مسلم شریف کے ان اللہ طیب اللہ بولو اللہ, اللہ طیبری اللہ, اللہ پاک ہے اور پاک عمل کو قبول کرتا اچھا یہاں صرف مال کے لیے مثال دیتے ہم لوگ پاک مال کو اللہ قبول کرتا لیکن نہیں دل بھی مال سے پہلے دل کی پاکی ضروری ہے میں ابھی آئے پڑھتا ہوں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا جن کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں اور ان کا مال بھی پاک ہوتا ہے موت کے وقت فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اللہ ہم کو اس حادت نصر فرماتے اور جن کا دل گندہ ہے اور ان کا مال بھی گندہ ہے اور ان کا عقیدہ بھی گندا ہے موت کے وقت فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہیں سورت النحل میں پڑیے اور اس پر ابن امام ابن سعیم نے بڑی بہترین بحث کیا اللہ اکبر اللہ بولو ن سنا کوشتے جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کیا ہوتے ہیں طیبین حال ہے نا بھائی ان کی زمین ضلحال ہے یہ حال ہے حال ہے کون طیب طیب تل قلوب ہوں وہ امال ہم تیبہ وہ ہم طیبہ ساری طرف ان کے دل پاک ان کا عقیدہ پاک ان کا عمل پاک ان کی روزی پاک ان کی نیت پاک تو فرشتے موت کے وقت کہتے سلام علیکم سلام کی بات سلام کرتے فرشتے دھیوں کی بات کی بنیاد پر اعمال کی پاکستگی کی بنیاد پر مال کی پاکستی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں داخل ہے جیسے کہ امام بن قیم کہتے ہیں سلام علیہ خودخل الجن دنوں کی پاکیزگی کی بنیاد پر کی اعمال پر ہو ہو یعنی کی قبویت خود خل الجن تب اما سببی تمبر جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی دنوں کی پاکیزگی کی بنیاد پر اعمال کی قبولیت اس لیے حدیث امال جس کے اوپر امام محمد بن حب الرحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پوری اسلام کی عمارت تین حدیثوں پر ہے پورا اسلام تین حدیث ہوتا ہے جس میں انما اور, من عمل اور, الحلال اور, اور یہ اپنے موضوع پر نشان لائے گا تو اس صاف نہیں ہوتے اور جو گندے کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے کہتے ہیں کہ مسلمان کو واجب ہے کہ اپنے دل اور کو پاک اور صاف کرے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف اس طرح سپرد کرے اور اللہ کے حکام کے سامنے اس طرح سپرد کرے جس طرح مرا ہوا آدمی غسل دینے والوں کے لیے بے حص ہوتا ہے یعنی جنہر اللہ تعالیٰ موڑے ادھر مڑ جائے اللہ کے حکام کا پابند مومن فقط حکام الہی کا ہے پابند تقدیر کے پابند نباتات جماعت مومن فقط حکام الہی کا ہے بابند پورے شعر کی تشریح مخصوص نہیں ہے یہ جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں فقط حکام الہی کا مومن فقط حکام الہی کا ہے بابند یعنی انسان اللہ کے دعوے اور فرم ہو اس لیے زوری کہتے تھے من اللہ الرسالہ رسول البلا والین التسلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہم تک پہنچا اور پہنچانے والے انبیاء اور رسول ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے تسلیم کرنا اللہ کے حکام کو تسلیم کرنا ہے تسلیم کرنا اس لیے بندوں کا تذکیہ سب سے پہلے نمبر پر تمام اعمال میں قلبی اعمال پر موقوف ہے اور وہ توحید توحید اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مشہور روایت ہے اور یہ مضبوط سند ہے یعنی اس سند کے اوپر امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس پر اعتماد کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اعتماد کیا اور امام سیدی نے اعتماد کیا اس سند پر من تریق علی بن نبی طلحہ علم عباس یہ حسن درجے کی سند ہے اور یہ کمی ہی مانتے ہیں کہ شریق علی بن نبی طلحہ جو ہے مجاہد کے نسخے سے روایت کرتے ہیں ان کی سما حاصل نہیں لیکن نسخے سے روایت کرتے ہیں لہذا حدیث میں نہیں تفصیل میں حرجت ہے کہتے ہیں اللہ فرماتا مشرکوں کے لیے وائل ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اب جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک کہ انسان توحید کا پابند نہ ہو اس کے اوپر نماز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معدبین جبل کو بھیجا تھا یمن کی طرف تو کیا کہا تھا فاو الماتتوں شہادت کو اللہ فیمر محمد اللہ فی یوم توحید ماننے کے بعد تب نماز اور نماز کے بعد تب زکات ٹھیک ہے نماز کی تعلیم دو اور اس کے بعد جب اس کو سمجھ لیں تو زکاط بتاؤ ٹھیک لیکن یہاں پر اللہ نے گام المشرقی وہ مشرقوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے عباس وہ علم تفسیر کے سب سے بڑے عالم صحابہ میں اور امت کے سب سے بڑے عالم کماش قیلا پالا بادی محان اللہ اقباس آیتوں کی دقت میں اور گیرائی اور گہرائی میں اس طرح تھے ایسا لگتا تھا کہ پردے کے پیچھے سے غیب کا کو دیکھ رہے ہیں اتنی بار دیکھیے یعنی مشرقوں کے لیے وائل ہے اللہ کو تو بربادی ہے اس لیے کہ لا الہ اللہ کی گواہی کیوں اس لیے کہ بغیر تحید کی گواہی کے انسان پاک نہیں ہوگا اور دنیا کے تمام پانی سے حصول کر لے زمزم کا وہ پانی جس کو اللہ نے مبارک پانی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا اللہ تعالی نے جب آپریشن کرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے اور علم و حکمت کی جو چیزیں جبریل لائے تھے وہ آسمان سے لائے تھے لیکن دھویا گیا خی روم ناراوج ہلدماؤ زمزم زمزم کے پانی سے وہ زمزم کا پانی پینے والے پلانے والے حاجیوں کی خدمت کرنے والے اللہ نے ان کو فرمایا کہ وہ ناپاک ہے تمام پانی سے غسل کر لو پھر بھی پاک نہیں ہوگا ان نمن مشرق اب اندازہ کر لیجئے آپ عقینے کا فساد دل کا فساد عقینے کا جو فساد ہے شرک اور بدا کی جو گندگی ہے وہ زمزم کے پانی سے بھی نہیں پھلتی اس لیے اللہ نے کہا فج اتنا نہیں بھر نہیں اس کا قول سور بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بات کی گندگی سے بچو یہ آخر تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے نمبر پر دلوں کی صفائی اور ستھرائی یہ خالص توحید سے ہوگی نمبر ایک نمبر دو. دوسرے نمبر پر نماز کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سالات ابن حال پیش آئی نماز بھی حیائی اور برائیوں سے کیا کرتی ہے روکتی ہے اسی طریقے سے جو آپ لوگ ماشاء اللہ واقف ہیں آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا اگر دیکھیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شی معقول شی محسوس کے ذریعے تشبیہ المعقلی بال تشبیل معقول بل یعنی شئے معلوم کے ذریعے شہ معلوم کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی جس کو ہم نہیں جانتے یعنی جن چیزوں کو جانتے ہیں ان چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے یا اس کی مثال دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی جو ہم نہیں جانتے شہ معلوم سے نا معلوم کی تعلیم دی یہ تشویح دی آپ علیہ وسلم کہا کہ اگر کسی کے گھر کے پاس ہو اور اس میں پانچ ٹائم غسل کرے تو اس کے بدن بحیل کچل رہے گا یہ جو اتنے اتنے بڑی فسریہ ہو جاتی ادھر بدبو در بدبو سب ختم ہو جائے گا یہی حال ہے نمازوں کا کہ نمازوں کے ذریعے بدن صاف ہوتا ہے اور بدن کے ساتھ دل صاف ہوتا ہے ان صلاحت بے حیائی اور برائیوں سے انسان بچتا ہے زندگی چیزوں سے بچتا ہے نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے ولا اللہ حب علی گملیمان وسکن قلوبی کو سن یہ وہ تسکیہ ہے کہ اگر ہم اور آپ توحید خالص کے ساتھ سنت رسول کا پابند ہو کر اگر ہم اپنی نمازوں کی صلاح کریں خشور و خضو کے ساتھ اگر نماز پڑھیں خاص وقت پر نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو وہ ابن عباس کی وہ حدیث جو انشاءاللہ اللہ بعض لوگوں کی تحقیق میں صحیح لگائی رہی آباز کے حسن سادی ہی کے درجے میں ہے آباز نے حسن لگائی رہے گا وہ حدیث ذرا سن لیجئے الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم كي اسمعاتك تعليم دي بكوري حديثة حضرت ابن عباس قيد الرواية رأيت الليلة ربي في أحسن سورتي فقال يا محمد هل تذري فيما يختسم لما لو لعلى قلت لا فوضع يدي بين كذيفية فعليم ذو ما في السماوات والأرض فقال يا محمد هل تذري فيما يختسم لما لا, لا قلت نعم في الكفارات والدرجات في الكفارات اسماء الغلو المضوع على السبرات انتظارما محمد <تصفح> اس بات کا تذکرہ ہے الحبرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا رات سب سے اچھی شکل میں یہ رویت کلبیہ ہے رویت بسری نہیں ہے کیونکہ میں اس علمی بحث میں مجھ جیسا کم علم اس علمی بحث میں میں داخل نہیں ہو سکتا یہ غلط موضوع ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ابن عباس کی جو روایت اللہ کے دیکھنے سے متعلق ہے کما قال امام مسلم ولقت راہ خوراک کی ترسیل ابن عباس نے کی ولقت راہ وہ کل بھی بسری ہے کلبیاں نہیں خواب میں دیکھا میں نے اپنے رب کو دیکھا رات یعنی خواب میں سب سے اچھی شکل میں اور اللہ نے کہا ہے محمد تم جانتے ہو کہ یہ مقرب فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں بعض کر رہے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ میں نہیں جانتا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اعلی عالم الغیب نہیں ہے لیکن بدایتی لوگ یا ہمارے وہ نادان بھائی اس حدیث سے دلیل دیکھتے ہیں اللہ کے نبی عالم الغیب سے جبکہ یہ حدیث علم قیب کی نفی کرتی ہے دلیل ولا عالم مجھے علم نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میرے دونوں مونڈے کے بیچ میں رکھا فوج برد بردا انا ملی بئی نہ اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے انگلیاں کے بور کی ٹھنڈک میں نے اپنے چھاتی میں محسوس کی اور اللہ کے لیے انگلی ہے بخاری کی روایت ہے احبار یہود والی روایت آپ ہاں پڑھیں ٹھیک ہے تو کہاں کہ فائلنگ تو معاف اس سے فی الحال آسمان زمین کی تمام چیزیں منکشی ہو گئی کھل گئی اللہ کے بتانے سے محمد کس بارے میں مقرر فرشتے باز کر رہے ہیں کہاں کہ معلوم ہو گیا اللہ کے بتانے سوال ہوا ان اعمال کے بارے میں جو گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور ان اعمال کے بارے میں جس کے ذریعے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ اعمال کیا ہیں جو گناہوں کے لیے کفارا ہے اسباق العدو الصبرات صبرات سات سے نہیں بھائی سنگھ سے اے اسباق الدو البرات ناپسندیدگی کے وقت مثال یعنی جارے اور ٹھنڈک کے وقت انسان صحیح وضو کرے مکمل وضو کرے مکمل دھو دو کر کے وضو کرے مل مل کے وضو کرے پیدل مسجد چل کے جائے دو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے یہ نماز اتنا بڑا تذکیہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا یا محمد من فعل منفا عاش بخیر جو ایسا کرے گا اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی کیسے گزرے گی وما دب خیر اور خیر پر اس کی موت ہوگی یعنی اس کی زندگی بھی خیر کے ساتھ دنیا بھی ہے بھائی یہ سے دنیا ہے سلط البی سرحد ہے کامیابی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے فیادی دنیا حسن پلی علی اللہ حیات خالی عمل سارے لڑائے دنیا اور آخرت دونوں ہے اس لیے کہا کہ جو ایسا کرے گا اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی اور جو ایسا کرے گا اس کی موت خیر پر ہوگی یعنی اللہ اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالی حسن خاتمہ تھا فرمائے گا وہ غیر اور مرنے سے پہلے تمام گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کے جائے گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو لہٰ دنوں کا تسکیہ چاہتے ہو اپنے قلبی اعمال کو بھی صحیح کرو ظاہری توحید جو ہم الحمد شرک نہیں کرتے کفر نہیں کرتے غیر اللہ کے کی قسمیں نہیں کھاتے لیکن قلبی تو میں درست کرو تو کل انابت تصرو انکساری محبت خوف امید یہ جو اعمال کلبیاں ہیں عبادت کلبیاں ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قلبی امان کو فوقیت دی ہے بدنی اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ما تفاضل ابو بکری فکر رہتی سلامی و کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ملی ہے زیادہ روزے اور نماز کی وجہ سے ازادہ حفظ حدیث کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیقہ تو خطاب ملا کلبی امال کو ملا لئی سلی ایمان بھی تمن نہیں اولا ابھی تحل و کرسلطمن لہذا اگر ہم اپنے قلبی اعمال کو صحیح کرتے ہوئے نماز کو بھی درست کریں کیونکہ نماز کا درجہ بھی بڑھتا ہے خوشبو خدو کے اوپر قلبی اعمال پر تسکیر کی بنیاد تو نماز کے درجات بڑھتے ہیں اگر ایسا ہوگا تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پانچ صاف کر دے گا اسی طریقے سے تسکیہ میں صدقہ ہے صدقہ کیا بھائی صدقہ زکات دیتے ہیں زکات یہ ہم اس سے اس کی بحثن نہیں کرتے عام صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمیدی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث صدقہ تو سر اب رب و تمسم خوشید انداز میں جو صدقہ کیا جائے دکھلا کے نہیں فرض زکات جو ہے کے دینا چاہیے نفلی زکت چھپا کے دینا چاہیے اور کبھی کبھی کے بھی نفلی زکا دینا چاہیے جب انسان ریا کاری سے محفوظ سمجھے اپنے آپ کو کیونکہ اللہ نے کہا سبق تو صرف کوشید انداز میں جو انسان صدقہ کرتا ہے اس سے اللہ کا غضب و غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ صدقہ اس کو بری موت سے بری موت سے بچاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے سور توبہ ایک نمبر 103 میں فرمایا خود مین اموالی میں وہ تو سکی وکن اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں کو لیں تاکہ ان مالوں کے ذریعے سے آپ ان کا کیا کریں ان کو پاک کریں یعنی مال بھی پاک کریں اور ان کا دل بھی پاک اور ان کا تسکیہ بھی, بھی. وصلی علیہم اور ان کے لیے دعائیں مسرت کریں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی آدمی صدقہ لے کر آتا تھا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کرتے کہ نہیں کرتے بخاری کی حدیث ہے جس طرح ابن ابی اوفا جب صدقہ لے کے آئے تو آپ نے کیا کہا اللہ علیہ ابھی اوفا ہے اللہ ابھی اوفا پر کیا فرما رحمت رحمت کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک کرتے ہیں لیکن امام بخاری کی تحقیق میں جو ہے قال ابو العالی کالب الہلیہ السلام علیم الملائی کا سلاد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر کر لیکن صدف کے ہاں دونوں تفسیر ہیں انشاءاللہ اے اللہ اس پر رحمت بھی نازل فرما اور اللہ اس کے ذکر خیر بھی تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ مال کے صدقے کے ذریعے سے انسان کا دل پاک صاف ہوتا ہے اور مال بھی پاک صاف ہوتا ہے اور اللہ حادثات سے محفوظ فرماتا ہے اسی طریقے سے حج بھی تسکیہ اللہ نے کا فلاں ولا فسو کا ولا جدا بلحت اور اللہ کے نبی نے فرمایا منحج و یوم ولاد جو اللہ کے لیے حج کرے جس کا دل بالکل پاک صاف ہو ریاکاری دکھاوے سے اس کا دل پاک صاف ہو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے حج کا حاجی کا نعے کے لیے نہیں کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ ہمارے بعض لوگوں کو دیکھا اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم کو بھی ہدایت دے کہ جب احرام میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں میںقاب کے پاس ہوں اچھی بات اور اس کے بعد جناب علی پورا ویڈیو کیمرہ تیار کرتے ہیں بس میں بیٹھے تو ویڈیو کیمرہ ارے جہاں شریر ضرورت ہے مکتب کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے تماف کر رہے ہیں تو ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے جہاں جا رہے ہیں ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے ٹیلیفون کر کے یا موبائل پر یا واٹس ایپ پر یہیں سے سین دکھلا رہے کہ یہ اللہ کے لیے حج کیا آپ نے تو جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور شہوت سے بچا گناہوں سے بچا تو وہ اس طرح سے چھوٹے بڑے گناوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو معلوم لگا کہ حج بھی تصدیار حج بھی کیا ہے اور جو پانچ سال گزرنے کے بعد بھی حج نہیں کرتا ہے ہم معلوم ہمیں ہم معلوم ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ حج کے شرف سے آپ فیض حاصل کر چکے ہیں اور سب لوگ کر چکے ہیں یا نہیں تو کرنے والے ہوں گے لیکن یہ بتانا ہے کہ بغیر حج کے انسان کا نفس پاک نہیں ہوتا بغیر حج کے انسان آفتوں مصیبتوں سے محروم آفتوں مصیبتوں سے محفوظ نہیں ہوتا ورنہ ابن ماجہ کی حدیث اللہ فرماتا اندر محروم جس کو اللہ تعالی نے جسمانی اعتبار سے صحت مند رکھا اور مالی اعتبار سے اللہ نے خوشحال رکھا پانچ سال گزرنے کے بعد بھی حج نہیں کرتا وہ محروم ہے کیا ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے جس طرح لہلت القدر سے محروم کو کہا گیا حدیث نے فرمایا نا یہ ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے یا نہیں ہونا ہے نا تو سنیے آپ نے رکھو یہ حدیث بھی ثابت ہے عبد الرحمان خیر مین فی شہ من مہا حرمها فقد خریم حرمها کل فقد حرمها اللہ یہ مہینہ آ چکا تمہارے اوپر اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینے کی عبادت کے افضل ہے جو اسرات کی عبادت سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا جائے گا اسی طرح جو حج سے محروم کر دیا گیا پانچ سال گزرنے کے بعد وہ حج نہیں کرتا ہر خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا لہذا یہ حج بھی تسکیہ ہے اور اپنے حج کو سنت کے مطابق انجام دو زندگی میں انقلاب آئے گا اور حج کے ذریعے سے دو چیزیں حج کا جب تسکیہ ہوگا رہا نا حج کے ذریعے تو دو چیزیں آپ حاصل ہوں گی دنیا میں کون سی چیز بھائی بہترین عورت سے شادی ہو جائے گی یا کروڑپتی بن جائیں گے ہو سکتا ہے ممکن ہے میں آپ کو ایک مثال دی ہوں اور یہ مذاق نہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی ملا الہی، عاشق الہی کر کے ایک آدمی ملا بمبئی کا اچانک بابو رحمت سنجے واقعہ یہ میرا واقعہ ہے اور اس کے عقائد میں بہت بگاڑ تھا تو سے دکتور سعید کا درس ہوتا تھا اس میں میں بھی ہاشیا رہتا تھا حاشی کی حیثیت سے نہیں دکھتور نہیں موجود ہے درس دے دیا اور میں تو تھوڑا پہلے سے ہی بولنے میں زبان میری تھوڑی سی تیز رہتی ہے اللہ اسلام فرمائے تو وہاں پر بہت بڑی بحث ہوئی سے کو بدت کے اوپر رد کیا جو بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی بحث, بحث ہونے کے بعد الحمد اس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا اس نے بیان کیا کہ میں نے حج میں ملتظم کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کی کہ اللہ میں غریب ہوں تو غنی ہے تو ہمیں مالدار ہمیں حالات بدل گیا اللہ ہم کو گھر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے ہم کو بہترین گھر ادا فرماؤں چنانچہ جب میں بمبئی جامعہ اسلامی سے فراغت کے بعد پہنچا اور اتفاق سے بادرا کی جامع مسجد میں جب نماز کے لیے گیا تو اچانک اس کے پر نگاہ پڑ گئی دیکھیے اللہ جب ملانا چاہیں اچانک میں اس کو ٹیلی فون نمبر تھا ٹیلی فون نہیں اٹھایا اور اچانک ملاقات ہو گئی بمبئی میں اس نے سب سے پہلے ملاقات یہ بات کہا مولانا جو میں گھر میں لایا ہوں یہ دیکھ کتنی آلیشان بلڈنگ ہے یہ وہ حج کی برکت ہے میں نے دعا کی دیکھیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نسائی وغیرہ سرحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثل حضر عمر ہمیشہ کرو جب جب توفیق ملے آسانی ہو کرو کیونکہ یہ محتاجی کو ختم کر دیں گناہ سے پہلے محتاجی کا ذکر ہے محتاجی پہلے یہ محتاجی کو بھی ختم کرتے ہیں اور گنا کو بھی اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح سونے اور چاندی اور لوہے کے سنگ کو مٹاتے ہیں تو بہرحال یہ حج کا حج کو اگر سنت کے مطابق انجام دیں گے آپ کے دلوں کے لیے بھی تسکیہ ہے آپ کے مال کے بھی لئے تسکیا ہے اور منزل مقصود کا حصول بھی ہے اور اسی طریقے سے جناب یار یہ ماشاءاللہ رمضان کے روزے ہمارے سروں کے آنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اپنے روزے سے پہلے اپنے دلوں کی پاکیز روزہ یہ اس کا پیغام ہے کہ جب حلال چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں مئی اگمن لہ جائی اور ماں بہن نے فقیری امن اللہ جو زبان اور شرمگاہ کی زمانت دے میں اس کو جنم کی زمانت دیتا ہوں یعنی ہم نے حلال کھانا اور پانی اور جائز خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑا یہ روزہ اس کا پیغام ہے کہ ہے سگریٹ پینے والوں یہ روزہ اس بات کا پیغام ہے کہ گٹکا کھانا چھوڑو سگریٹ پینا چھوڑو حرام چیزیں مشتبہ چیزیں مکرو چیزوں کو چھوڑو اگر رمضان کا روزہ تسکیے کے ساتھ رکھا یا صحیح طریقے سے رکھا تو دل کی جتنی بیماریاں سب دور ہو جائیں گی میں ابھی پھر اس کو دوہراتا ہوں اگر رمضان کا روزہ ہم نے صحیح طور پہ رکھا اور رکھیں گے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے ذکر و اسکار کریں گے دعائیں کریں گے افطار بھی کرائیں گے مریضوں کی خدمت بھی کریں گے اور مریضوں کی عادت بھی کریں گے جنازے میں حاضر بھی ہوں گے آخری ٹھیک ہے اگر رمضان کا روزہ رکھ لیا آپ نے اور ہر مہینے میں تین روزہ رکھا دل کی جتنی بیماریاں قلبی بیماریاں سب دور ہو جائیں گی مسلم احمد کی روایت ہے بالکل اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر متحد حدیث موجود ہیں لیکن ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے نا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی ہوگا کیا معنی ہوگا تھا؟ ادھر سے کے, کا یعنی رمضان کے کا اور میں تین روزہ رکھے گا تو ہی بنا یہ روزے اس کے دل کی ساری بیماریوں کو دور کر دے گا وحر کے معنی وسوسہ وسا بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے شکایت ہے نا جس کو کہیں اپنا دل تو ہے ارے بھائی جسم تو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں اللہ کے بندے نماز یہاں پڑا تو مدینے میں دل کیوں رہے گا جو میسر بستا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سدماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں دل کے اندر وسوسا آتا ہے کینا کپٹ ہے بغض حسد ہے جلن ہے تکبر ہے ریا ہے بہت ساری بیماریاں دل کے ہیں اگر رمضان کا روزہ صحیح طریقے سے رکھے ہم اور ہر مہینے میں تین روزہ رکھے چاہے پیر جمرات کا روزہ رکھیں یا یا میں بیس تیرہ چودہ پندرہ رکھیں یا پورے مہینے ملا کر کے تین روزہ رکھ لیں کبھی ہفتے میں کبھی سب کسی بھی طرح ساری چیزیں داخل ہیں تین روزہ رکھیں دل کی ساری بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تو یہ رمضان کا پیغام ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے اور اسی لیے اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم جسے امام ابن عبدالبار امام ابن حضر نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی صحیح کہا سو میں روزہ ڈھال ہے ڈھال کی چیز ہے بھائی ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے بچانا تو یہ ڈھال کسی سے یہ بھی سن سے اور روزہ ڈھال ہے شیطان سے اور روزہ ڈھال ہے نفس کے فتنے سے جب جب انسان خواہشات کے غلبے سے مغلوب ہو اور شادی نہیں کر سکتا یا بیوی بچوں سے کافی دور ہے تو یہ روزہ اس کے لیے تسکیہ ہے کہ نہیں ہے بھئی ہم چار مہینہ پہ نہیں جا سکتے چھ مہینہ پہ نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ٹھیک ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہم اس کو حل کریں گے لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ کی رجوعات کو روزہ رکھو نفس قابو میں رہے گا اس لیے کہ آپ نے فرمایا جا یعنی روزہ جو انسان کی شہوت کو کیا کرتا ہے توڑ دیتا ہے نفس کنٹرول میں رہتا ہے لہذا یہ روزہ جو ہے ڈھال ہے یہ روزہ کیا ہے بھائیوں ڈھال ہے لہذا اگر ہم اور آپ اگر صحیح طریقے پہ تسکیاں کریں گے تو انشاءاللہ شاء ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی اور اسی طریقے سے صدقہ اور یہ ہدیہ بھی ہے کیا ہے بھائی ہدیہ اب ظاہر سی بات ہم یہاں سے جاتے ہیں اپنے گھر تو سارا سامان لے جاتے ہیں لیکن یہ ترقی شیشی بھی تو لے لو یہ کیا کہتے ہیں یہ مندی کیا کھما کے کی لے لو کچھ چیز لے لو خاص طور سے جو لوگ نفرت میں رہتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے فتنا پھیلاتے ہیں آپ دو کام کرو ایک تو یہ کہ ان کو جا کے سلام کرو اور دوسرا کچھ نہ کوئی گفٹ دو اللہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کا ہدیہ قبول کیا کہ نہ کیا کیا نہ اور آپ نے ہدیہ دیا بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ واقعہ معلوم ہے یہ واقعہ کئی جگہ پہ آپ میں نے پڑھا اور اہل علم سے سنا بعض مشاہد سے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا بولیے ہدا ہدیتہ پہ ڈھیڑ تھا امام شافی رحمتہ اللہ علیہ پر رقت تاریخ میں کہا کہ امام مالک کے پاس اتنی ہدایت ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام صاحب دنیا کی طرح مائل ہو گئے دل میں بات پیدا ہوئی اور زبان سے کہا گئی تو کہا کہ انبیاء کی سنت ہدیہ قبول عمل جتنا چاہو لے لو جو چاہو چھوڑ دو بتانا اصل یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ جب کلکتہ پہنچے یہ میں نے پڑھا سیرت عبدالعزیز حیات و خدمات میں تو کلکتہ کے لوگوں نے اتنا ہدیہ تحفہ دیا مولانا صلاح اللہ رسیح کو کہ پورا جو گڈ جو ہے مال ٹین کا پورا ڈبا بھر گیا یہ حقیقت ہے کتاب میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اللہ کے نبی فرما دیتا ہاں دو ہر صدر ہدیہ لو اور دو کہ اس سے اس سے دل کی بیماریاں کینہ کینا کپٹب حضرت کیا ہے دور ہوتا میں جانتا ہوں بعد بھائیوں کو جب مدینہ سے پڑھنے کے بعد جب گئے اور اہل شرک اور کفر یا بدعات و خرفات میں جو لوگ غرق ہیں ان کے پاس گئے ان سے اچھے سے ملے کچھ ہدیہ تحائف دیا وہ سبب بن گیا ان کی ہدایت کا لہذا یہ آپ کے لیے بھی تسکیہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بھی ہے یو وہ سب ابھی سلسلے میں اہل سنت اور صوفیا کے تسکیے میں کیا فرق ہے یہ اصل موضوع ہے اس کے لیے میں آپ کو اتنی دور سے لایا ہوں اہل سنت وال اور جو اہل بیدا اہل جدل اور اہل انحراف یہ صوفیاں ان کے تسکیے میں کیا فرق ہے غور سے نہیں اہل سنت وال جماعت کی جو ہیں صحیح عقیدے سے ہوتا ہے صحیح عقیدے سے اللہ کے کلام سے نبی کے فرمان سے فقول حل کا ایران تزت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل کو بھیجا تو کہا بھا علمات تو میری اللہ الہ الا اللہ, اللہ نمبر ایک نمبر دو واجبات کی ادائیگی اور محرمات کو چھوڑنا یعنی فرائض پر عمل کرو اور محرمات کو چھوڑو دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میاں فیا کلمات و بہن و من بہن فکل توانا یا رسول اللہ کون ہے مجھ سے یہ پانچ باتیں سیکھے گا اور اس لیے سیکھے تاکہ ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو بتائیں جو ان پر عمل کریں سارے صحابہ خاموش حضرت بوریرا نے کہا میں نے ہاتھ اٹھائے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤں گا تو آپ نے کیا کہا اتقار تھکن آگو دہنا سک اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤں لوگوں میں سب سے بڑے لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچ جائیں گے اگر تو اللہ کے ہاں ہماری قبولیت یہ ہے اور اللہ کے ہاں ہماری مقبولیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں سب سے عابد بندوں میں ہو جائیں گے مخلص بندوں میں ہو جائیں گے اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ تسکین کے اندر یہ بات داخل ہے کہ انسان فرائض پر عمل کرتے ہوئے محرمات کا کیا کریں اجتناب کرے اجتناب کریں اسی طریقے سے نفلی عبادات نفلی عبادت فرائس کے اندر نماز جس طرح ہے فرائض میں علم بھی ہے یہ یاد رکھیں میں بھول نہ جاؤں وہ حدیث جو آپ سنتے ہیں کیونکہ ہم طلب و سے بات کریں اس لیے ذرا اسپیڈ زیادہ ہے معاف کرنا حضرت حریرہ کی جو حدیث ہے انبر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فیما فیمہ اللہ فرماتا حبی سے بندہ فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے غربت کیسے ہوگی بھائی فرائض فرائض میں نماز فرض ہے لیکن سب سے پہلا فرض ایمان والوں پر کل توحید اور رسالت کے قرار کے بعد سب سے پہلا فرض من من منحصل شریعہ اللہ کی طرف سے کیا ہے فرض تو علم علم اللہ نے کہا فیال منہ مستفیظم بھی توحید اور استغفار دونوں کو ملایا گیا علم بھی حاصل کرو استغفار بھی کرو یعنی علم کے ساتھ استغفار کرو کہ یہ تسکیہ سبحان اللہ کیونکہ استعفا وغیرہ کا بیان یہ سب کتاب میں ہے اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں بس جو چیزیں اس کے علاوہ میں پیش کر رہا ہوں اللہ نے لا الا اللہ اس بات کو جان لوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں تو معلوم ہوا کہ علم کو اللہ نے مقدم کیا ہے اور علم یہ فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے اس لیے سب سے پہلی وہی بھی ہے یہ خراب اس میں ربی کر اس سلی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ فری مسلم یہ علم ہے لہذا فرائض پر عمل کرنے سے انسان بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اگر فرائض والا علم جس کا جاننا ہر مکلف اور فرض ہے اللہ کو پہچانے دین کو پہچانے نبی کو پہچانے حلال حرام کو پہچانے ماں باپ کے حقوق کو پہچانے یعنی جو ضروری علم ہے اس کو حاصل کریں گے تو اس کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہوں گے نہ پیروں سے نہ فقیروں سے نہ مرشدوں سے نہ خواجہ سے نہ کو سے نہ قطب سے نہ ابدال سے نہ بیت سے نہ ارشاد سے نہ تصویر ہزار دانے کی جو تصویر اس کے ذریعے سے نہ جھوٹے سے نہ بزرگوں کے کرتا پہننے سے نہ تصور شیخی سے صوفیاں کیا بزرگوں کا وہ تصور کرتے ہیں یا نہ قبروں پر مراقبے سے نہ چلا کشی سے نہ ہو, ہُو کہنے سے سمجھ میں آئے نا یعنی فرائض علم حاصل کرو اللہ سے قریب ہو جائے گا اس لیے کہا گیا جو علم حاصل کرتا ہے وہ جنت کے راستے ہے نہ ہے کہ نہیں منص اللہ کا ترین صاح اللہ تریفا اللہ سے قریب ہوتا ہے تم کو فرشتہ پر بچھاتے ہیں اللہ سے قریب ہوتا ہے تب تو آسمان اور زمین کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں نہیں دعا کرتی وہ عالم فیسم آمن فلم طالب علم بیک وقت عالم بھی ہے آؤنبی غسان سنیے یاد لا لا رکھیے جب تک تم طالب علم بنو گے علم حاصل کرو گے تم عالم رہو گے ترقت تعلم اسمخت جاہر لیکن علم حاصل کرنا چھوڑ دو گے تو جاہل بن جاؤ گے تو ایک طالب علم بہت طالب بھی ہے اور عالم بھی ہے اس لیے جب تک علم حاصل کرتے رہیں گے آسمان اور زمین کی تمام چیز آپ کے لیے دعائیں کریں مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں کیوں اس لیے دعا کرتی ہیں کہ نیک عالم کے پاکید اثرات آسمان اور زمین کی تمام چیزوں پر پڑتے ہیں یہاں تک کہ اس کے علم کی برکتیں سمندر کی مچھلیوں پر بھی ہے تبھی تو دعا کرتی ہیں یہی سرف نے تفسیر کی تو معلوم یہ ہوا وہ فرائض کے اندر اور نوافل کا اہتمام کیجئے ہم نے یہ سمجھ لیا بس کہ فرض نماز پڑھو بس چھٹی ہو گئی ارے اللہ کے بندے کیا ضروری ہے کہ ہم نے جتنا فرض پڑا وہ سے صحیح ہے اس میں خلل ہوگا یا نہیں کمی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی جب بندے کے فرائض کا حساب لیا جائے گا کمی ہوگی تو اللہ کہے گا ہر لہب بھی مین تتو ہے کم معلوماً تقسبہ نوافل کے ذریعے فریضے کو کم کیا جائے گا یعنی مکمل کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اگر فر نماز پڑھتے ہیں تو سنت راتبہ کہاں ہے کہاں ہے رمضان کے روزے رکھتے ہیں نفلی روزے بھی رکھے زکات دیتے ہیں صدقہ خیرات کرے نوافل کا اہتمام کریں اگر نوافل کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے بھائی بندے سے محبت کرتا ہوں میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں دیکھیے تسکیہ اللہ تسکیہ فرماتا ہے ہم اپنا تسکیہ کریں گے تو اللہ ہمارا تسکیا کرے گا کیا اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چھوٹا ہے پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے میں نے بعض لوگوں سے سنا پڑھا جس ماحول میں میری کہتے ہیں کہ انسان عبادت کرتے کرتے ایک تین مرحلہ آتا ہے صوفیہ کا تسکیہ دیکھیے سب سے پہلے آدمی بنتا عارف بلّہ اور آپ حیرت کریں گے ایک ایسے عالم کا حوالہ دوں گا کہ ایسی تفسیر اس نے لکھی ہے کہ بڑے بڑے علماء اس تفسیر کو نہیں سمجھتے پھر بھی گمراہ ہے وہ مفسر ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں تو واقع یاد ہے انسان جب عبادت کرتا ہے تو عارف بلّہ بنتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے اور اس کے بعد عبادت کرتے کرتے کیا ہو جاتا واسف بلّہ سے مل جاتا ہے اللہ سے مل گیا بس اٹھتا چلا گیا اللہ سے مل گیا بس اور اس کے بعد اور عبادت کیا تو اللہ حکم اندر فنا ہو جاتا ہے اللہ کی اور اس میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ بات کس نے لکھی ہے میں نام لے کے بولتا ہوں میں نے خود پڑھا ہے علامہ بیضاوی تفسیر بیضاوی میں خود علی کی تفسیر میں اس میں ہدایت اللہ جس کو دے وہی ہدایت سمجھ میں آئی بات لہٰذا یہ حدیث جو ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں یہ کیا اللہ ہاتھ بن جاتا ہے نہیں یہ دلیل اس بات کی ہے یہ حدیث ہی یہ دلیل ہے کہ اللہ ہاتھ نہیں بنتا بلکہ اگر اللہ ہاتھ بنتا مکمل تو کہتا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے میں چھوتا ہوں میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے میں چلتا ہوں اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے میں دیکھتا ہوں لیکن یہ کہا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اللہ اور بندے میں فرق اپمیاں خلو کو اللہ اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور بندے میں فرق ہے یعنی اللہ تعالی تسکیاں فرماتا اگر ہم اپنے اعمال کا تسکیہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے آنکھ کا تسکیہ کرے گا یہ دیکھیے ہم اپنے اعمال کا تسکیا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے پاؤں کا تسکیہ کرے گا ہم اپنے اعمال کا تسکیا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کا یعنی اللہ تعالی آنکھ کو کو سے سے بچائے گا یہ میں مطلب اور روایت بھی بالکل صحیح ہے میرے ذریعے وہ چلتا ہے میرے ذریعے وہ دیکھتا ہے میرے ذریعے وہ پکڑتا ہے یعنی ان عامال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور حدیث کا اگر یہ آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے کا اہتمام کیا تو اللہ کے لیے بدلہ لے گا شیر کو چھڑتے ہو تو شیر نہیں ہو سکتا ہے معاف کر دو ہے نا ایسا لیکن اگر اس کے بچوں کو چھیڑو گے تو وہ معافر اللہ کے نبی کی حدیث حدیثی ہے اولیائیحریف میں اپنی اولیاء اور مخلص بندوں کے لیے میں اس بدلا لیتا ہوں جس طرح جنگجو شیر جس طرح جنگجو شیر بدلا لیتا یعنی اگر ہم فرائض اور نوافر کا استعمال کریں اور اپنی قلو کا تسکیاں کریں تو اللہ ہمارے کان اور آنکھ کی بھی حفاظت کرے گا اور دشمنوں سے بھی حفاظت کرے گا اور جو ہم پر ظلم کرے گا اللہ ان مجرموں سے من حق نصر و خاص طور سے چونکہ یہ پہلو تسکیے کا ہے اس لیے میں اس بات کو ختم کر کے اب وقفہ دے رہا ہوں یہ حدیث پر بات ختم ہو جائے گی کہ عام طور سے ہمارے سیلفی بھائیوں میں یہ بہت بڑی کمی ہے اور اس میں میں بھی ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اللہ میرے اندر کمی ہو تو دور فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے کیا کہ ہم جو عام طور سے فرض پڑھتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بس کافی ہے یہ شیطان کا فتنہ ہے شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا ہماری توحید کی مثال ویسے ہی ہے جیسا کہ شاکر گیاوئی نے کہا وحدت ختم نام کو توحید رہ گئی جیسے کسی کتاب کی تمہید رہ گئی حدت خطم نام کو توحید رہ گئی جیسے کسی کتاب کی تمید رہ گئی رہنا ہوگا بتانا یہ ہے کہ عام طور سے ہم سنت مقدہ چھوڑتے ہیں بغیر سنت موقع کے اہتمام کے ہمارا تجکیہ نہیں ہو سکتا میں مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور اتفاق میں مسلم کھولا کبھی پڑھنے کے لیے درازہ کرنے کے لیے تو اتفاق یہ حدیث ملی میں نے کہا کہ اتنی جگہ پیش کرو اتنی جگہ پیش کرو کہ حدیث یاد ہو جائے چنانچہ امام بخاری کا یہ قول ہے من اواد این الحدیث فلی عمل فلی عمل جو حدیث جو حدیث حفظ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے حدیثوں پر عمل عمل کرتا. عمل کرتا. حدیث ہے سنیے وہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سنعت کے ساتھ روایت کیا ہے لیکن میں پوری صنعت کو چھوڑتا ہوں کہتے ہیں حد فنی سفیان کہتے ہیں امر بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے ملاقات کی امبسا بن نبی سفیان سے فی مرود ہل ماتفی امبسابی نبی سفیان سے میں نے ملاقات کی اس بیماری میں جس میں وہ مر گئے فوت ہو گئے اب سمجھ میں آ گیا نا ہاں کہتے ہوئے یہ تسار روئے بے حدیث ان انہوں نے حد فی نہیں بے حدیث دن جو تسار رو رہی ایسی حدیث بیان کی کہ اس حدیث کے بیان کرنے کے وقت ان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے کیونکہ جو اہل سنت ہوگا اس کا چہرہ چمکے گا جو بیدتی ہوگا اس کا چہرہ کالا یہ حقیقت اور یہ ابن عباس نے تفسیر تفصیل کیجو ہوں تسود وجو یہ تسود وجو الی سنت ولی والخلاف ولی سنت کے چہرے روشن ہیں دنیا میں بھی موت کے وقت بھی آخرت میں فستق شروع اللہ تعالی نے کہا ہے نا یہ اند الدین شروع بل جن لدی کم دن تو کہاں کہ خوشی اور مسرتوں سے ان کے چہرے پر چمک تھی چہرے پر خوشی کے آثار اور انہوں نے یہ حدیث مجھے موت کے منت پیش کی سمعت ام سمیت حدیبت سمعت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یقول منسلّہ عشرت رکھا بنیا امبسا بن نبی سفیان موت کی تکلیف میں ہیں خوشی اور مسرتوں سے لبرز ہیں اور وہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ میں نے ام حبیبہ بن نبی سفیاان رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دن اور رات میں بارہ رکھا تھی یعنی سنت موقع سونا نے رات با پڑھے گا اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنایا جائے گا بات یہیں پہ ختم ہو گئی کیا نہیں تھا فما ترقم گسمے رسول جب سے میں نے یہ حدیث سنی اللہ کے نبی سے میں نے کبھی بھی اس بارہ رکعات کو نہیں چھوڑا اور حضرت ابن عمر والی روایت میں دس ہیں تو معلوم ہی آپ کو ہے نا نہیں ہے ظہر سے پہلے چار بھی ہے اور دو بھی ہے اور بقیہ آپ کو تو معلوم ہے مغرب کے بعد دو ہے اور عشاء کے بعد اور فجر کے بعد فجر سے پہلے اپنا کیا کہتے ہیں انسانی سے دہلتی ہوتی ہے نسی آدم نسی عبد الدم نسی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا کا ماتن سو تو آپ پورا گن لیجئے ظہر سے پہلے چار یا دو اگر چار رکھیے تو ظہر کے بعد دو کتنا ہو گیا چھ اور مغرب کے بعد دو اور ایشا کے بعد کتنا ہوا اور فجر سے پہلے اور فجر سے پہلے جو دو ہے وہ کتنی اہم ہیں رکاطل فضر خیری منت دنیا میں آپ گیا تم گھوڑے پر سوار ہو دشمن تمہارا پیچھا کر رہا ہو گھوڑے پر وہ ان تردت کو من خیر تو بھی میں اس سنت کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہم سمر چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے <تصفح> وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے اس میں نے کبھی نہیں چھوڑا ہم کہتے ہیں کہ یہ خوشی جو ہم کو مل رہی ہے اس وقت میں نے جب سے ان میں حبیبہ سے سنا رضی اللہ عنہ میں نے زندگی میں کبھی یہ بار رڑکات نہیں چھوڑا امباسا سے روایت کرنے والے بن بینوس کہتے ہیں میں نے جب سے اپنے استاد امباسا سے کبھی نہیں چھوڑا ان سے نعمان بی سلیم کہتے بن بناؤس میں نے جب سے اپنے استاد بن بینوس سے سنا میں نے کبھی یہ بارہ رکا نہیں چھوڑی انہوں نے پڑھنے کی پابندی کی اور ہم نے چھوڑنے کی پابندی کی پرواز ہے دونوں کی فضا میں پرواز ہے دونوں کی فضا میں کرگز کی جہاں اور ہے اور شاہی کی جہاں اور اللہ تعالیٰ شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی تو انادہ چند کلیوں پر قناط کر گیا تنگی ہے داما بھی ہے جی اور یہ بھی شعر سنتے میں رخصت ہوں کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں نوجے دریا کا حریف اور میں بھی جانتا ہوں آفیت ساحل میں صبح شام کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے اللہ نسل ولافی دنیا اللہ نسل اللہ من نفدنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعاؤں میں کبھی سے نہیں چھوڑتے تھے لمحے دا بُلائے لم دا رسوم اللہ نہیں اسی جب بھی آپ صبح و شام کرتے ان دعاؤں کو پڑھانا نہیں بھولتے تھے تو اسی پر میں اپنی بات ابھی روک رہا ہوں لیکن روکنا اور ختم کرنا دونوں میں آنے کا کر کے وعدہ ضرور جائیے اور پانچ منٹ کے بعد آئیے یا پانچ سے چھ منٹ میں آئیے مانگ کروں گا